السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز رحمانیہ کیسٹ لائبریری رحمانیہ کراچی علی گلب الكتاب من وَآخَرُونَ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ غَيْظٌ فَيَطْمَعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ التَّأْوِيلَ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى فِيمَا كَانَ الْآخِرُ كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ الْهِجْرِ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ربش وحم صدری ویسل عمری وحل العبتم السانی یبکا محترم عزیز ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں ہم سب پر اور اللہ تبارک ہم سب سے راضی ہو جائے موضوع کے اعتبار سے جو میرا موضوع ہے اپنی نوعیت کا بڑا منفرد موضوع ہے حفاظت حدیث کیوں اور کیسے اپنے موضوع کے اعتبار سے اگرچہ یہ بہت وسیع موضوع ہے اور اس کے اندر بہت سارے علمی نقاب ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کس طرح سے ہوئی کن کن ادوار میں ہوئی اور یہ الحمدللہ امتیاز ہے اور یہ مسلم امت کے تفاکر میں سے ایک فخر ہے کہ دنیا کی کسی مذہب کے اندر اتنی زیادہ تحقیق کا معیار نہیں ہے جتنی تحقیق کا معیار دینِ اسلام کے اندر ہے خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین میں اگر آپ گفتگو کریں سب سے پہلے پر ایک تقابلی پر, تقابلی متعلق ہے تو یہ بات جو مطالعے کی طرح دن کی روشنی کی طرح یہ بات واضح ہے کہ جس طرح حدیث کی صحت اور حفاظت کے لیے جو غیر معمولی بندوبست کیے گئے ہیں اور جو قوانین مقرر کیے گئے ہیں دنیا کسی کی کسی مذہبی کتاب کے لیے اشر بھی وہ قوانین وضع نہیں کیے گئے الحمدللہ للہ ذالب اللہ یو پی میاں شاہ و اللہ عب الخب میں دین اسلام کے ساتھ ساتھ دیگر ادیان کی کتابوں کا بھی ناقصہ چل رہے ہوں عیسائیت ہندو دھرم سکھ ازم ان کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد یہ بات میں آپ کے سامنے بت رہے تشدد کے ساتھ سیرۂ جزم کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ حدیث کو جو اللہ نے حفاظت کا جامع پہنایا ہے اور کس طرح سے اس کی حفاظت کی گئی ہے دنیا کی کوئی کتاب ایک رائے کے دانے کے برابر بھی اس حفاظت کے پہلو کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے سورت الحجر 15 کی پندرہ 9 میں اللہ نے خود نہیں فرمایا ذکر ہوا امنا لہو لہا دور ہم نے اتارا ہے اس ذکر کو اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے میں بھائیوں سے گزارش کروں گا جو دور بیٹھے رہے اللہ کی رضا کے لیے وہ آگے تک لے نکلے آئے تاکہ کتو کرنے کا جو ہے ایک جو ہے اچھی بات لگے گی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے اس دین کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے اکثر و جو تقاثیر ہیں آپ کوئی بھی تقسیم اٹھا لیں اردو کی تفصیل تو وہاں پر اس آیت کا ترجمہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے یہ ترجمہ جو ہے یہ ایک مناسب ترجمہ نہیں ہے مناسب ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے اس دین کو اتارا ہے ذکر کا مطلب جو ہے وہ نصیحت اور نصیحت صرف قرآن مسجد کو نہیں کہتے بلکہ مکمل شریعت کا نام نصیح سے <سؤال> تو ہم نے اس نصیحت کو نازل کیا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے پچھلے امتوں کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں ان کو دی تھیں تو قرآن،, قرآن مجید صوف ابراہیم صوف نصاف اور دیگر الباع تاطیہ اور دیگر جو ہے وہ سوف جو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی بھی ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں اٹھائی تھی صحیح چلتی رہیں اور علماء وقت کے اندر تبدیلی آ گئی تغیرات آ گئی تو کتابیں بگڑ رہی لیکن جب اجلا تفارک نے تین نازل کیا چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دین محمد دین اب اس کے بعد نہ کوئی اور دین کا شک نازل ہوگا نہ کوئی اور نبی نازل ہوگا نبی نہیں آئے گا نہ ذیلی نبی نہ مجازی نبی نہ حقیقی نبی بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اس کے بعد کوئی شریعت کا نظم نہیں ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں کیا کہ اس آخری شریعت کی مکمل ترین ذمہ داری اپنے اوپر لے دیئے. اب ابرہ میں امت کو اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جی قرآن مجید جو ہے وہ محفوظ ہے یہ قرآن مجید جو ہے یہ محفوظ ہے امت کو اس بارے میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے امت اختلاف اختلاف کہاں کرتی ہے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اختلاف کا شکار ہو جاتی ہے بلکہ آپ عام لوگوں کو یہی کہتے ہوئے سنیں گے کہ جی ہم کیا کریں جی ہر مسلک والا اپنی دلیل لاتا, دلیل لاتا ہے وہ بھی دلیل لاتا ہے وہ بھی دلیل لاتا ہے اس کے پاس بھی حدیث اس کے پاس بھی حدیث شافی بھی حدیث پیش کرتے ہیں عملی بھی حدیث پیش کرتے ہیں یعنی جو کچھ بھی معاملہ ہے نا وہ سارا نزلہ جو ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت گرتا ہے اور پھر آخری میں کیا ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ بھائی حدیث کو چھوڑ دو یہی تو اختلافات کی جڑ ہے بس قرآن کو مانو قرآن ہدایت کا ایک ذریعہ اور چشمہ ہے باقی امت کے اندر ہدایت کی کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ آپ تو یوں بھی کہتے ہیں سنیں گے منکرین حدیث کو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بچہ ہے نا اس کو اگر اس کی خالہ یوں کہہ دے کہ بیٹے میں تمہیں یہ پیسے دیتی ہوں اور اس پیسوں کا یہ یہ سامان لاؤ یہ یہ چیزیں لاؤ اور یہ یہ چیزیں مر لانا اور اتنے اتنے کی چیزیں لاؤ تو بچہ بازار جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں بھول جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے اپنی خالہ یا اپنی ماں کی بات بھول جاتا ہے جو بالکل بالمشافہ اس یہ بات کہی اور بھول گیا کیا تو, تو کیسے ممکن کی ہے کہ ایک بچہ ایک آٹھ سال کا سا بچہ ایک دس سال کا سا بچہ اور پھر وہ کیسے ممکن ہے کہ ڈھائی ڈھائی سو سال تک تین تین سو سالوں تک جو ہے حدیث کو محفوظ کر دیا گیا یہ بات عقل اور سمجھ سے بالکل یعنی ہے یعنی یوں کہہ کر یہ ہیلے اور بہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے لوگوں کو جو ہے وہ قبراہ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ حدیث کی حیثیت صرف تاریخ ہے اور تاریخ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوئی اب ہم تھوڑا سا اس کے اوپر غور کر لیتے ہیں ایک, ایک خلاصہ اور ایک سرکری ایک نظر ڈال دیتے ہیں کہ حدیث کی حیثیت اس کی جو ہے حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کیسے لی اور حدیث کس طرح سے جو ہے دیگر ادیان کی کتابوں سے بالکل ممتاز ہے دیکھیں عیسائیت اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے کرشن اور عیسائیت کی بنیاد جو ہے وہ بائبل پر رکھی گئی ہے نا اب اگر آپ کسی عیسائی سے کسی پوپ سے کسی جو ہے وہ پادری سے بات کریں گے کسی بھی عیسائی عالم سے بات کریں گے تو وہ جھٹ کر کے اپنی بائبل آپ کو دے گا اور کہے گا کہ یہ بائبل جو ہے یہ ہمارے نزدیک ہدایت کی کتاب ہے تو ہم پھر یہ کہتے ہیں کہ چلو آؤ, ہم تھوڑی دیر کے لیے کے اوپر نگاہ ڈال دیتے ہیں اگر ہم جب بائبل کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں تو ڈائریکٹ ہو رہی ہے بیمار کے کلام کو تحریف کیا قلم بند کیا وہ چار شاہد کون سے روکھا مرکز اور متا یہ جو یہ چاروں کے چاروں ان پڑھ تھے اور ان چاروں کی اور تین کی بل اتفاق ملاقات عیسا علیہ السلام تھے معمولی قسم کے ان پڑھ تھے اور عیسا علیہ, علیہ السلام سے ان تینوں کی ملاقات ثابت نہیں ہے اب جن تینوں شخصوں کی ملاقات عیسی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے اور وہ عیسا علیہ السلام سے ملے بھی نہیں ہیں تو پھر وہ کہہ رہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ یسو مسیح نے عیسا نے اس بات کا یہ حکم دیا ہے تو کیسے مانا جاتا ہے ہندوؤں کی کتاب دیکھیں گے تو ہندوؤں کی کتابوں کا تو کیا کہنا اس کا تو اتنا بھی نہیں پتا کہ کس تضی کے اندر بیٹھ کر اس کون लिखने لکھنے والا सभी में نے اس کو है कौन लिखने کون لکھنے والا تھا اس کا کی عقیدہ کیا تھا کچھ بھی نہیں پتا لیکن جب ہم ابیثر رسول کے فن کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر مکمل روشنی ہر چیز پر پڑ رہی ہے مولانا محمد علی چوہ نے یہ بات کہی تھی کہ قرآن تو قرآن حبیث رسمیسلم کی ایسی شے ہے کہ یہاں کو مکمل روشنی ہر چیز کے اوپر آمیزہ ہے ہر چیز کے اوپر افر رہی ہے اور مکمل روشن ہے نبی علیہ السلام کی ہر بات سے. ہر بات نبی علیہ السلام کی روشن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم سے چھپی ہوئی ہو نبی علیہ وسلم نے کوئی عمل کیا ہو اور کسی نے اس عمل کو چھپا دیا ہو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کیونکہ آخری شخص ہے من کریں گے حدیث کے حوالے سے اخبار نہیں کھائی جائے مبارک اپنی اولاد کے والد ہیں یا آپ کے والد کوئی ہیں آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ کے والد صاحب کی داڑھی ہونے آپ کے والد صاحب کی داری میں کتنے بال ہیں ایسا ہے نہیں بتائیے بالکل بھی اندازہ نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی کہ یار ابا جدھر ادھر آئیے میں آپ کے داڑھی سے جو ہے وہ آپ کے بال جنتا ہوں کتنے کالے ہو جتنے سفر ہو لیکن الگ بھی مالک رضی اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ریکارڈ کے اندر یہ بات تھی ان کے پاس ایک پورا ریکارڈ تھا نبی علیہ السلام کی ہولیے کا کہ نبی علیہ السلام کھاتے کیسے تھے پیتے کیسے تھے بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا اٹھنے کا طریقہ کیا تھا طاقت کا انداز کیا تھا دیکھنے کا طریقہ کیا تھا اور دیکھنے کے اندر یہ جو آنکھ کے نا یہ آنکھوں کی جو پتریاں ہیں اس پتریوں کا طریقہ کیا تھا اس چیز کو بھی نکل کیا گیا ایک دو شخص نبی کے, کے پاس بیٹھے کیوں دیا آپ نے دینا نہیں تھا اللہ کی سلام کے نبی السیابی نے ہم نبیوں کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی ہم چور کی رکھیں. ہم چور کی آنکھ کے رکھے یعنی نبی علیہ السلام کی پتلی کو بھی محفوظ کر دیا گیا کہ اس وقت آپ نے اپنی پتلی نہیں ہلائی کیا سے کی آپ اندازہ کریں کہ یہ علوم حدیث کس قسم کی ہسٹری آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بال کب بڑا ہوا گاڑی مبارک کا بال یہ حفاظت کی غیر معمولی چیز ہے اب صحابہ اکرام لکھنے کا استعفی نہیں کرتے تھے اور سیاح کے دور میں لکھنے کا بھی مزہ نہیں تھا وہ نہیں لکھا کرتے تھے لیکن اکرام نبی کی علم کیا کر نے کرتے تھے کرتے میرے کندھے پر, پر ہاتھ رکھنے کی کوئی مگر اس بات کو بتانے کی کوئی ضرورت نہ تھی اصل ضرورت تھی وسیعت کی وسیعت بھی بتائی اور یہ بھی بتا دیا کہ میرے نے کس جگہ پر ہاتھ رکھا نبی علیہ السلام جگہ اپنے گھر پر یعنی عبادت کی تیاری کرو علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ جب اللہ تعالی چاہے گا اس وقت ہم اڑ جائیں گے اللہ کے انسان بڑا جگڑا اچھا لگا کیا فرمایا انسان بڑا جگڑالو ہے اٹھنا خود کو نہیں ہے اور ڈال اللہ پر دیا کہ جب وہ چاہے گا تو مجھے اٹھائے گا اب سیابی فرماتے ہیں کہ اس وقت نبی علیہ السلام نے اپنے ران مبارک پر ہاتھ مارا کہ ران مبارک پر ہاتھ مارنے کا ذکر نہ کرتے تو نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ انسان بڑا جگڑالو ہے اس گفتگو کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن صحابی کی امانت دیکھیں تو کس طرح سے کا انہوں نے مظاہرہ کیا کہ نبی السلام کی ران پر ہاتھ ذکر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے, سامنے کر دیا اچھا اب کبھی کسی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے زان گیرامی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی بڑا صحابی نہیں ہے ایک چھوٹا صحابی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے اچھا ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ صدکے کی کھجور کھا رہے تھے اب غور کیجیے زان گیرامی یہ تو ہمارے اسلام کے تفاصیل میں ذکر ہوا صدکی کھجور کھا رہے تھے میں جو ہے فتح کے ساتھ, اور میں کے ساتھ ہے कخ, कخ اور میں किخ, किخ. اس کو چھوڑ دے اس کو چھوڑ دے ہمارے لیے سب سے کھجور جائز نہیں ہے اہم ریت پر اب آپ یہاں یہ دیکھے اجانے گرامی یہ لفظ عربی کس کس اور कخ, कخ جو ہے, یہ کن کے لیے بولا جاتا ہے حافظ ابن حجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور دیگر شارنیل کہتے ہیں کہ جب بچہ دودھ پیتا ہوتا ہے دو سال کی عمر کے اندر اندر ہوتا ہے تو عرب لوگ اس کو کسی بات کو سمجھانے کے لیے کھس چک کے الفاظ استعمال کرتے تھے دو سال کا بچہ نبی علیہ السلام سے پوری حدیث نقل کرتا ہے اور یہ حدیث آج تک ہمارے پاس میں اچھی ہے تو حفظ کے اعتبار سے صحابہ سیاح کرام کا کوئی ثانی نہیں تھا صحابہ اکرام تو صحابہ اکرام عزیزان نے گرامی سیاحبا اکرام کے جو بعد کے جو لوگ تھے ان کے بھی بڑے ہی زبردست قسم کے حافظے تھے آپ نے نام سنا ہوگا محدث محدس بن راہ وئی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ محدث بن اس بن راہ رحمت اللہ کون ہے یہ امام احمد بن حمبل کے ہم آفر ہیں ہم آفر ہیں اور آپ کو بھی کئی ہزار حدیث حفظ تھے اسحاص بن راہ وئی اللہ علیہ سو نے جو ہے جناب علی اپنے ایک شاگرد کو جو ہے بہت ساری حدیثیں لکھوا دی تو ان کے شاگرد نے کہا کہ اس کے بعد ہمارے استاد نے ان حدیثوں کو سنانے کے بعد چلے گئے اور پھر کئی سال کے بعد آئے ہم نے دوبارہ تقاضا کیا کہ وہ جو حدیثیں آپ نے سیکھوں نہیں ہزاروں کی کتابیں ہمیں لکھوائی تھیں اب ہمیں دوبارہ وہ حدیثیں لکھوا دیں محدود اسوام بن رحم رحمۃ اللہ علیہ نے دس ہزار حدیثیں وہ لکھوا دیں اور آپ کی جو حدیث کی جو کتاب آپ نے لکھی ہے المسرت کے نام سے کتنے نام سے المصرف کے نام سے موجودہ دور کے اندر المصرف کا صرف ایک ہی جلد اس کی محفوظ ہوئی ہے اور وہ ایک چوتھی جلد ہے اور باقی نو جلدیں ابھی ہمارے سامنے نہیں ہیں اور وہ چوتھی جلد بھی جو ہے وہ شیخ زبیر علیزئی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتبی المسلم کے نام سے راہول رحمۃ اللہ نے دو تین سال کے بعد جو ہے جناب علی اتنی ہزار حدیث دوبارہ ان سے سنی گئی تو اس بن راہو رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ وہ ساری سنا دی فرماتے ہیں کہ والا زاد ہر والا نہ کسی ایک آگے کیا نہ کسی ایک پیچھے کیا جو اتنی ہزاروں دو تین سال پہلے ترتیب کے ساتھ دوبارہ جو ہے کہتے ہیں کوئی شخص جو ہے کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے مفہ مفہوم طور پر جو وہ بڑی مشکل سے ٹھوسم ٹھوسی کر کے یاد کرتا ہے وہ آدھا صحیح اور آدھا غلط کر کے جو وہ پیپر دے ہے ایماندار کتنی کا نام سنا ہوگا آپ نے کسی نام سنا امامدار کتنی رحمۃ اللہ سنا امام دار کتنی رحمۃ اللہ علیہ امامدار کتنی رحمۃ اللہ, اللہ, اللہ کی ایک بہت بڑی بہت بڑا کام ہے العلل کے نام سے نقل کرتے ہیں, ان کے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ امام دار کتری رحمت اللہ علیہ نے یہ پوری کتاب کتاب العلل جو ہے ہمیں زبانی لکھوائی تھی کیا. کیا لکھوائی تھی محدثین کے, کے حافظت کی ذمہ داری اللہ نے خط نکلا تھا نبی کے دور کے خط نکلا نکلا اور وہ خط کون سا تھا کہ جب نبی علیہ السلام نے مکوکس کو خط لکھا تھا ایک کافر شخص تھا ایک بادشاہ تھا مکوکس کا عزت دی سیابی کو بھی عزت دی لیکن وہ خط نبی علیہ السلام کے دور میں گم ہو گئی اب وہ سیابی جتنے مکوکس کا خط لکھا تھا اس کو لکھنے کے ساتھ یاد ہو گیا انہوں نے اپنے شاگرد کو سنایا انہوں نے اپنے شاگرد کو سنایا انہوں نے اپنے شاگرش کو سنایا اس طرح سے مسد احب الحمدل کے اندر یہ مکوکس کا مکمل خط موجود ہے اور نبی نویر اسلام کی مہر بھی لگی ہوئی ہے اس خط کے اوپر تو یہ مصر کے اندر انیس سو عیسوی کے اندر ملا اور جب وہ ملا تو باقاعدہ تو اس وقت کے جو کیا کیونکہ جمع کی گئی کہتے اور مسلم احمد کی حدیثوں کے اندر ایک حرف کا بھی فرق نہیں پڑتا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس دین کی مکمل طور پر حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے اب دوسرا درجہ یہ لکھنے والے یعنی بھی کر لیا, اپنے پاس لکھ بھی لیا اور لکھنے کے بعد جناب بھی کیا اور تیسرا درجہ تھا لکھنے کے بعد مکمل طور پر جو ہے مکمل طور پر ایک اسلامی ریڈیو اسٹیشن تھا جہاں سے چوبیس گھنٹے اسلامی نشریات جاری ہو گئی تھی صبح اٹھا کھلی اسلامی نشریات شروع ہو گئی اور پھر اللہ کے سوتے وقت بھی اسلام نشریات جا رہی تبلیغ کیے جا رہے کیے جا رہے تبلیغ کیے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام کے سے کے قریب وہ کے بہت تھے جو نبی صلی اللہ غریب کی باتوں کو لکھا کرتے تھے نبی علیہ السلام کی باتوں کو حفظ کیا کرتے تھے اس طرح سے آپ سمجھ لیں صحیفہ صادقہ جو سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس کے نام سے معروف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحیح سابقہ کے علاوہ صعیف یعموخ بھی تھا کہ جس کو عبداللہ بن احمر نے لکھا اور یہ بھی میں بتا تھا چلو کہ صحیف سابقہ سے زیادہ اسلام کی حیثیت سے صحیفہ یارمود کی صحت زیادہ محفوظ ہے اور اسی طرح سے جو ہے جراد علی سعیدۂ حمامی منفی ہو گیا سعیفۂ ابو سید کدری ہو گیا سعیفۂ ابو بکر ہو گیا سعفۂ عمر ہو گیا یہ تمام صحابہ کی اپنے ہفتے صحیح پہ جو انہوں نے لکھا تھا اور الحمدللہ ان تمام صحابۂ کران کی حادث آج ہماری قطب حادیث کے اندر موجود ہے تقریباً پانچ ہزار کے قریب ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے تقریباً کم از کم پانچ پانچ حادیث کو پانچ ہزار کے قریب ایسے روایتیں ذکر کی ہیں اور سات کے قریب ایسے نبی کریم صلی اللہ سے روایتیں نقل کی ہیں اور تقریباً پچیس سے تیس ہزار کی تعداد کے اندر ایسی احادیث موجود ہیں جو کہ چالیس ہزار سے زیادہ سیاح نے وہ روایتیں اب اس طرح سے یوں سمجھ لیجیے کہ نبی علیہ السلام کے حال احوال نبی نبیسام کی اخبار اور ہر چیز کو جو ہے وہ مکمل طور پر ایک ضابطے کی صورت کے اندر ایک ڈاکیومنٹری کی صورت کے اندر محفوظ کر دیا گیا اور صحابہ جب بھی نبی کی کسی بات کو محفوظ کرتے تو وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم تاریخ کی باتوں کو محفوظ کر رہے ہیں بلکہ وہ اس بات کو پورا پورا ایمان رکھتے تھے کہ ہم نبوت کی باتوں کو محفوظ کر رہے ہیں اور ہمیں اس محفوظ کرنے پر اللہ کی طرف سے ایک پورا پورا اجر ملنے کا ہے اور وہ اجر کیا تھا اس روایت کے یہ بھی حال کی حدیث موجود ہے کہ جو شخص میری بات کو سنتا ہے اس کو یاد کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اس کے مفہول کو ذہن نشین کرتا ہے قابل تحسین ہیں اور اس خوشخبری کے لائق ہے کہ ان کی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہی کیا ان کی آغرت کو بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب سے تو یہ ازان گرامی مختصر سا ایک خاکہ تھا اس کے اوپر میری پوری تفصیلی گفتگو تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کی گفتگو ہے جس میں میں نے اس کو ثابت کیا ہے کہ حدیث کی حفاظت کیسے کی گئی اور کس طرح سے کی گئی اور اس کے کرنے والے کیسے تھے کس طرح سے کن حالات کے اندر جو ہے وہ حدیث کی حفاظت کی گئی تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ بات مختصر سے ہو لیکن اپنے علمی اعتبار سے جو ہے وہ جامعت کی جو ہے وہ بات ہو الحمدللہ اس حوالے سے ہماری کئی کتابیں ہیں جو الحمد للہ مارکیٹ میں آئی ہیں اور میری ابھی ایک نئی کتاب صحیح بخاری اور بائبل ایک تقابلی تجزیہ مارکیٹ کے اندر آئی ہے اور یہ کتاب ایسی ہے کہ عیسائیت کو الحمدللہ وہ چیلنج کرتی ہے یوں سمجھ لیجئے کہ حدیث کے دفاع پر روز زمین پر اس موضوع کی پہلی کتاب ہے الحمد میری کتاب ہے صحیح بخاری اور بائبل ایک تقابل تجزیہ الحمدللہ للہ ساڑھے پانچ سو کی کتاب ہے آپ اس کتاب کو پڑھ کر دنیا کی عیسائیت کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ بائبل قرآن مجید تو قرآن مجید صحیح بخاری صحیح بخاری کا بھی مقابلے اور اس کے اندر بہت ساری اور بھی علمی لکاوتے ہیں اور میں نے اس کے اندر یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کی ٹاپک سے کہ قرآن و حدیث کو پیش کرنے کے لیے سائنس کو پیش نہ کیا جائے کہ ماڈرن سائنس نے تصدیق کر دی ماڈرن سائنس نے تحقیق کر دی اب یہ بات بالکل ثابت ہو چکی ہے یہ بات جو ہے مناسب نہیں ہے کیونکہ قرآن و حدیث اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی وہی ہے اس کی تصدیق انسانی کلام نہیں کرتی یہ خود اپنی تصدیق کرتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کے ذریعے تو لہٰذا اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں تو آپ جو ہے وہ اس مسجد کی جو لائبریری ہے وہاں سے یہ کتاب بھی خرید سکتے ہیں ہماری طرف سے میگزین بھی آتا ہے تو میگزین بھی الحمدللہ للہ آپ کو بھی مل جائے گا آپ یہ کتاب اور میگزین خرید سکتے ہیں موضوع سے ریلیٹڈ اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے میں پندرہ منٹ تک آپ کو موقع دیتا ہوں کہ موضوع کے متعلق آپ اپنے سوالات آپ کو رکھتے ہیں بھائی کا یہ سوال ہے کہ زئی حدیثوں کو کتابوں کے اندر کیوں رکھا گیا ہے اس کو الگ کیوں نہیں کیا گیا دیکھیں اگر جب آپ محدثین کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے نا تو آپ کو کچھ وجوہات نظر آئیں گے کچھ باتیں نظر آئیں گی وہ یہ تھا کہ محدسین اگرام کے دور میں صرف السنہ نہیں تھی یعنی احمد حدیث اور احمد السنہ نہیں تھے بلکہ فرقے جامعہ قدریہ اور اس قسم کے دوسرے بھی فرقے موجود تھے اب محبسین کے پاس جو سامنے تھی وہ روایات بھی تھی اب حدیث کی تردید نہیں کر سکتے تھے کہ یہ تم لایا ہو بلکہ موبسین کیا کرتے کہ اس کی سنعد لے کر اپنی کتاب میں جمع کیا اور اور محدود نے صنعت پیش کر دی اور سنعت پیش کرنے کے بعد کیا ہے کہ سرد کی تحقیق کر لو کی یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے اس حدیث کے اندر فلاں راضی جو ہے ساری ایک بات دوسری بات اس کو میں تھوڑا سا منطقی انداز میں بیان کروں گا کہ اس بات کو بیان کرنے کے بعد یہ بات آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گی دیکھا ہوگا کہ ہماری ہسپی کی کتابوں کے اندر ایک چیپ محمد فاؤنڈر آف پاکستان پاکستان کا بانی کون ہے اب اس میں تین آپشن دیا ہوتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے چوز دی بیسٹ آنسر جو صحیح جواب ہے اس پر ٹک کر ٹھیک ہے اور جو غلط غلط جواب ہے اس کے اوپر کروس لگا رہے اب تین آپشن ہیں محمد علی جینا قائد اعظم علامہ اقبال اور سر سید احمد خان یہ تین چیزیں آپ کو دی گئی ہیں اور اس میں سے کہتے ہیں کہ ایک جواب جو صحیح ہے وہ آپ چن لیں باقی کو کروس لگا دیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ محمد علی جینا فاؤنڈر آف پاکستان پاکستان کے بانی ہیں اب یہ علامہ اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ اور یہ سر سید احمد خان ہے یہ دونوں پاکستان کے فاؤنڈر نہیں ہے لیکن میں پوچھتا ہوں کیوں لکھتا صرف وہ اسلام اور آپ لکھے محمد علی یہ <تصفح> دو غلط چیزیں کیوں لکھی اس نے لکھی ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ دونوں نہیں ہیں آپ سمجھ ہیں علم کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ دونوں نہیں ہیں اسی طریقے سے محدثین نے ان ضعیب روایتوں کو اپنی کتابوں میں اس لیے بھی جمع کیا ہے کتاب کو تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ دیکھو یہ ضعیف روایتیں اس کا تعلق نبی اسلام صلاح سے اگر وہ ان کتابوں کے اندر جمع نہ کرتے نا اللہ نے تو پھر یہ نبیل اسلام کی حدیث کے نام سے ان لوگوں کے اندر مشہور ہو جاتا ہے اور آج دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کر دیا کہ آج ہر حدیث کے بارے میں آپ اس تحقیق کر سکتے ہو کہ یہ بات نبی کریم سے سر جی ہے کہ نہیں ہے وہ آسانی آپ اس پہ تحقیق کر سکتے ہو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ گھری کے رحمت کریں کہ آپ نے ابو داود سے نکال کر ضعیف ابو داود ضعیف ترمزی اور ضعیف ماجا ضعیف مشکاس المسابی اور ضعیف تقریب و ترغیب اور ضعیف جامع وغيرہ كر كے آپ نے الگ الگ, الگ ان حاديسوں كو كر ديا ایک سوال ہے کہ امام ابو حنیفہ اور رحمۃ اللہ علیہ زیادہ قابل تھے کہ امام احمد بن احمد رحمۃ اللہ علیہ دونوں قابل تھے دونوں احمد کے مایا ناز اماموں سے اماموں میں سے دونوں قابل تھے ہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی تحریر نہیں تھی امام احمد بن رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر موجود ہے احمد کے حوالے سے اور امام ابو حنیفہ محدث نہیں تھے امام احمد بن حمد رحمۃ اللہ علیہ تھے اگر بات محبث کی کریں گے تو امام و حنیفہ محبث نہیں تھے لیکن قابل ضمیع تھے لیکن وہ محبث نہیں تھے اور امام احمد بن حمد رحمۃ اللہ علیہ قابل بھی تھے اور محبض بھی تھے جی بالکل امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح سرحد کے ساتھ ضعیف شرح یا جو ہے وہ مجھول سرحد کی بات نہیں کر رہا میں صحیح سرحد کے ساتھ جو ہے کوئی ایسی کتاب نہیں پہنچی کہ جس میں یہ بات واضح ہو جائے کہ امام اب حنیفا رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھنا قیاس اور رائے سب سے پہلے قیاس سمجھ لیجئے اور رائے سمجھ لیجئے پھر اس کے بعد ابھی سمجھیں پھر خود بخود جج کر لیں گے کہ ان تینوں کی کیا ہے, ہے. دیکھیں قیاس کہتے ہیں اور رائے جی. رائے تو کہتے ہیں کسی چیز کا کوئی مشورہ دینا یہ رائے ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے رائے اور غلط بھی ہو سکتی ابو بکر بھی بھی. اسلام اسلام ہے ابو بک کے رضلوں کی رائے کی نبی علیہ السلام السلام سے کہہ لیں گے اللہ کے اس صحابی نے خواب دیکھا ہے اور مجھے اجازت دے دیجئے میں اس شواب کی تعبیر دوں آپ نے کہا دیجئے خواب کی تعبیر دے دی پھر پوچھا تھا جسم بتائیے صحیح یا غلط آپ نے فرمایا کچھ صحیح کچھ غلط رائے تھی نا تو رکرم کی رائے تھی رائے صحیح رائے غلط نہیں اب رائے دین نہیں بن سکتی رائے دین نہیں بن سکتی کسی کی چیز چاہے وہ کتنا بڑا ہی قابل شخص رائے دے گا تو رائے تو رائے ہوتی ہے خود امام ابو ہنی پر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو ہے ہمارے نزدیک جو ہے آرام روگوں کی رائے سے بہتر جو ہے وہ حدیث بہتر ہے حدیث پر عمل کر دو لو لیکن لوگوں کی رائے پر عمل مت کرنا ہے اس لیے کہ اگر دونوں کے آپس میں جو ہے وہ تقابل کروایا گیا ہے تو امام ابو ہنی اللہ خود فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک رائے بہتر نہیں ہے بھلے آپ حدیث زعیف لے لو اس کے مقابلے میں لیکن رائے بات کر تو لہٰذا رائے کہنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے تو رائے انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی قیاس قیاس کس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی حدیث یا کوئی نسل ہوتی ہے تو اس کے اندر سے کوئی مسئلہ نکال لینا قیاس کر لینا کا سا مقاص کاس کرنا کسی چیز کو جو ہے کسی چیز سے استعمال کرنا بھائی مزہ طور پر یہ کاچ ہی گلاس میں, میں میں نے پانی بھی آ اب بیٹھ کے قیاس کر سکتا ہوں یار یہ گلاس کاچ کا ہے تو سونے کے گلاس میں بھی پانی پینا جائز ہے سونے کا گلاس گول گولڈ اب کیا لیا اس حوالے سے کہ یہ بھی گلاس اور وہ بھی گلاس ہے لیکن کیا یہ قیاس میرے درست ہے قیاس تو کر لیا لیکن قیاس درست نہیں ہے اس لیے کہ نسم موجود ہے تلیل موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منا دیا یہ قیاس رہا میری میرا قیاس رہا اور غلط بھی ہو سکتی ہے اور رائے بھی صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے حدیث کیا ہے حدیث کیسے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور, اور تقریباً حدیس کیسے اس چیز کی ہو جو نبی علیہ صحد السلام کی طرف نسبت کر دی جائے چاہے وہ نبی سلم کا فعال ہو چاہے وہ نبی صاحب کا فعل ہو یا وہ نبی علیہ السلام کی تقریری حدیث ہو تقریری حدیث اس کو کہتے ہیں کہ کوئی کام نبی علیہ السلام کے سامنے کیا گیا ہو اور نبی علیہ السلام نے خاموشی تیار کی ہو اس کو برقرار رکھا ہو اب حدیث کی کیا چیز ہے آپ نے یہ تو بات سمجھی نا کہ رائے ایک انسان کا اپنے جو ہے وہ کسی بات کے اندر کوئی بات کہہ رہا ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے مشورہ دے دیا قیاس کیا ہے کہ کسی چیز سے کسی چیز کا استمبا کرنا اب میں استباد کر تو استباد غلط ہے. سکتے ہو سکتا ہے وہ صحیح نہ ہو ایک صحابی نے کسی مسئلے سے استمبا کیا غلطی ہو گئی میں میرے سمے فرمایا ٹھیک نہیں تم نے غلط کیا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی ایک آئے سے استمبا کیا ایسا ہے استمبا تقریر کیا ہے قرآن مجید کہتا ہے سورت ہے کہتے ہیں چار اور پانچ میں کہ کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم جب بھی کوئی بات کہتے ہیں چاہے وہ قولی حدیث ہو چاہے وہ فیلی حدیث ہو چاہے وہ تقریری حدیث ہو کسی بھی چیز کی نسبت کی طرف کر دی گئی تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اب مجھے یہ بتائے انسان کی رائے اور انسان کا قیاس اللہ تعالیٰ کے حکم کا مقابلہ کر سکتی ہے تو یہ ہے سمجھ میں آئے اور کوئی چیز بالکل امام وانی پر احمد کیا گیا ہے کہ اگر میری بات جو ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف اٹھا کر دیوار حضرت مولانا اس کی بات نہیں کہتے ہیں کہ وہ غیر مخلف تھے وہ غیر مقلط شی تھے وہ غیر مختلف وہ غیر مقلد مقلط شیار مذہب کے ساتھ وہ غیر مقلد مقلط شیار بات یہ ہے کہ ان کا سوال یہ بھائی کا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بخاری کے اندر تو یہ بھی ہے کہ ابو بکر اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑائی ہوئی تھی میں تو کہتا ہوں کہ سیاح کی لڑائی کے بارے میں تو قرآن نے بھی موجود. اب کیا کریں گے کیا کریں گے بھیا قرآن نے بھی ان کی لڑائی ذکر موجود ہے فورٹی امر امر امر امر نائن سورت نمبر ہے اور آیت نمبر جو ہے وہ گیارہ ہے کہ جب مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ جائیں ان دونوں میں اس واسر اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو پھر لڑوں جمع کے کی بارے میں صحابہ اکرام بھی بشر ہی تھے ہمارے یہاں لوگوں کے ذہنوں میں یہ کہام علیم اجمعین جو ہے وہ کبھی لڑ نہیں سکتے بھائی ہو جاتی تھی بات ان بن ہو جاتی تھی لیکن ہمارے درجان اور وہ لوگ ہاتھ آنے کے ساتھ رجوع کر لیا کرتے تھے امیر مابی رضی اللہ تعالی عالم کی لڑائی تھی علی رضی رو یہ بات بات ہے थीक है, थीक है, थीक है. لیکن ان دونوں کے پاس اپنے اپنے درالا اور دونوں قیاخت کر رہا ہے دونوں مشتحد تھے امیر المین علی بھی مستحد تھے رضی اللہ تعالیٰ علی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی مستحد تھے آئی سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ دونوں یہ عزت اور احترام اور توقیر اپنی اپنی جگہ مسلم ہے ہمارے سر کے تاج علی رضی اللہ ہمارے سر کے تاج سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ ہاں وہ ایک بات ہے اب استحاد میں ہونی تھی اور ہیں کہ جب غلطی کرے اپنے غلطی کرے تو نبی وسلم فرماتے گا اللہ ان کے بجاوز کرنے والا ہے یہ تو بڑے اونچے اور اعلی قسم کے لوگ تھے اللہ تعالیٰ قدر پر کھلا ایک دوسری بات یہ کہ لڑائی کا فکر سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ہے لڑائی سے مراد یہ کہ ایک مسئلے پر تکرا لگی اور اس ایک لے جائیں گے نا تو بات الج جائے گی کانٹیکس کے مطابق اور پھر دوسری چیز ہوتی ہے ہماری امت کے اندر منکرن حدیث کا ایک طبقہ یہ ہے وہ اتنا بدزن ہے کہ جب بھی حدیث کی بات آئے گی نا سیدھا مسئلہ ہوگا نا سیدھا مسئلہ اس کو بھی کیونکہ ان کے اندر بہت زیادہ ہے اور اس نے اسے زن کا اتنا دیا جی کسی اور کا سوال ہو یخیر میں ایک دکھے دل کی بات رہا ہوں اپنی جماعت کے اندر یہ مسئلہ آج کل حدیم نہیں یخیر مان ایک صاف ان کی بڑی عمر کے ہیں. کہا اب آپ شروع سے لے اس ہوا. کہ ابھی کے پیچھے نماز نہیں ہوا. بس اب مثال کے طور پر کوئی بھائی بیٹھا ہوا ہے اے اس کے پیچھے نماز نہیں بھائی نماز نہیں پڑ رہا وہ اب اگلے رس میں نہیں آیا تو بہتر یہ ہے کہ ایک قانون بتا دیا گیا ہے کہ مشرق کے پیچھے نماز نہیں ہے اب مشرق کوئی بھی ہو سمجھتا ہوں کہ وقت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اب نام لے کر جو ہے تیرے چلائی جائے تھوڑی سی حکمت کے ساتھ جو ہے وہ جیسے نماز پڑھنے میں حکمت اختیار کی جاتی ہے نا ایسے ہی سوال کرنے میں بھی حکمت اختیار کی جائے مشرق کے پیچھے بابا جی نماز نہیں کوئی بھی ہو نبی صلاح کی حدیث آ جاتی ہے آپ کا فیصلہ آ جاتا ہے اور آپ قسم کے فیصلے کے مقابل کسی شخص کے قوم کو لایا جائے گا تو وہ شفت رسالت ہے کیا ہے وہ شفت رسالت ہے اب یہ عمل کرنے والا کوئی بھی ہوگا اس کے نماز نماز کوئی بھی ہوں اس چیز کو, اس کو جی سوال ہوا انجینئر محمد علی کے حوالے سے جو ہے دیکھے ابھی اتفاقی ہم مغرب کی نماز سے پہلے ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے مجھے یہی کہا شیخ ہاسی نہیں ہے کہا کہ شیخ صاحب وہ اس قسم کی جو باتیں ہو رہی ہیں وہ شیخ صاحب کے شاگرد بھی ہیں حضب اللہ صاحب کے تو بات یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا فی الحال دینے سے بہتر یہ کہ اس کی گفتگو کو سنا جائے ٹھنڈے دل سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ بات صحیح کہہ رہا ہوتا ہے طریقہ غلط ہوتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندے کا طریقہ بہت اچھا ہوتا ہے بات غلط کہہ رہا ہوتا تو ابھی لہٰذا میں نے اس کے اوپر کوئی خاص مطالعہ نہیں کیا اس کو تو اس کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا اگر قرآن ہے نا کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی بھی ہو تو خلاف کا پروف ہونا چاہیے دلیل ہونی چاہیے تو دلیل اکٹھا کر لیتے ہیں پھر بات کریں گے ابھی میں نے اس کو نہیں سنا میں نے ایک لیکچر سنا سے بالکل کرن چھوٹا سا تکلیف میں وہ بتا دیتا ہوں آپ میں اس کو بتا سکتا ہوں اس کی تصدیق کر سکتا ہوں انجینئر اساف نے کہا کہ شیا جو ہے دو نمازوں کو اکٹھا کرنا اہل سنت کی کتابوں سے اب تو میں یہ بھی دیکھ سکتا ہوں اب میں ایک لیکچر دے سکتا ہوں کہ شیاؤں کا مطا کرنا جو ہے وہ اہل سنت کی کتابوں سے ثابت ہے سابق کرنا کوئی مشکل کام امر کوئی مشکل امر نہیں ہے اچھا وہ لاتا کیا ہے وہ یہ لایا کہ وہ مغرب اور زہر یہ اس لیے ادا کرتے ہیں کہ صحیح مسلم کے نے بغیر کسی عذر کے جو ہے دو نمازوں کو اکٹھا کیا بغیر کسی عذر کو دو نمازوں کو اکٹھا کیا تو وہ یہ کہتا ہے کہ اہل حدیثوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس کے اوپر گرمی بازی کا مظاہرہ نہ کرے وہ ٹھیک ہے اس کی دلیل تمہاری کتابوں میں موجود ہے تو میں اس کا یہ جواب دیتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے اس کی دلیل موجود ہے لیکن رابضی جو ہے اس کو دباوت کے ساتھ اختیار کرتا مستقل پر ہے وہ ہمیشہ مغربیں اور علی مسلمانوں پر نماز جو ہے وہ مقررہ پر مقرر فرف کی گئی ہے اور نبی وسلم کی حبیز بھی ہے کیا سوا پھر وقت یہاں پر ہے بغیر اتنی کے. تو لہٰذا روافظ کا جو ہے ہماری کتابوں سے بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ قرآن مجید پیش پیش, پیش, پیش. امام سالم سے اضافیت ہے. ہے؟ کا ہے باپ. سب سب سے صحیح ترین ہے یہ حدیث اپنے باپ رہے کون کہہ رہے جسٹس ریٹائر تکی عثمانی صاحب اچھا پھر نیچے کیا کہتے ہیں اس کی صنعت کے بارے میں کہتے ہیں صنعت سلسلت الصاب ہے سونے کی زنجیر ہے سونا ہے اس کی زنجیر اس طرح کے اندر جب کسی صنعت کو سلسلت الصاب کہ دیا جاتا ہے اعلی قسم کی صنعت خود کہہ رہے ہیں بٹس الصاہ یہ ہے لیکن حنفیاں نے جب یہ تو یہ کہہ رہے ہو سونا ہوتا ہے یہ سامان خرید رہے ہو نے کہا شیخ آسم کے پاس پیورلی سونا ہے باقی تو نہیں ہے چلے گئے اب آپ کے بارے میں کیا کہا جائے اے ہے تو پھر آپ بھی اے نہیں ہو نشاندہی کی زبردست قسم کی سرف کی وہاں سے مسئلہ نہیں لینا مسئلہ کیوں نہیں لینا وہاں سے اس لیے کہ ہمارے مسلط میں نہیں ہے تو کوئی اگر یہ بات کہے گا تو ہم یہ کہیں گے تمہاری اس طرح سے مسلط کسے کہا جاتا ہے اگر تمہاری اس طرح میں مسلط اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ فقہ ہنفی کے اندر وہ تو پھر وہ مسلم نہیں ہیں <SUS> <Sessiz šal> <Sessiz> <dhulay> مجلے اور میگزین اور کتاب اگر جس کو خریدنا ہو تو شیخ آسم سے رابطہ کریں باقی ہمارے سوشل میڈیا پر بھی کام ہے ہماری اور بھی کتابیں ہیں دفاع حدیث کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تقابل ادھیان کے حوالے سے تو آپ ہم لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں السلام علیکم